Ahmediyat <imitation> Zindaba Ahmediyat Zindaba Ahmediyat Zindaba Ahmediyat Zindaba Ahmediyat Zindaba Ahmediyat Zindaba Ahmediyat Zindaba Ahmediyat Zindaba Ahmediyat Zindaba Ahmediyat Zindaba You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahmadiyya's Zindabad Ahmadiyya's Zindabad Ahmadiyya's Zindabad Ahmadiyya's Zindabad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 پر چم ہم اسلام کا دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد همتيه الدين دع بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 أياما معدودات فمن كان منكم مجيظا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 جاءَ أُنُونَا مَا ضَاناَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُدْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ هُدًى لِّلنَّاسِ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 جی بولی ولو مینوبی ولو مینوی لال شدو اور جب میرے بندے تج سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو یقیناً میں تو قریب ہوں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 هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون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 ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد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 و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت اور پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ یہ پروگرام دراصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو آٹھ بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ سیون پر شروع کیا گیا تھا پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن سہیل عزیز کے خود بہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی گئی پیش کی اس کے بعد نو بجے شب ہمارے براہ راست نشریات کا آغاز ہوا آج کا جو موضوع جس موضوع کو لے کے مصباح بلو صاحب نے بات شروع کی وہ ایک تو یہ تھا کہ ماہ ربی الاول کا آغاز ہوا وہ مہینہ جس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر احسان مند ہیں اس لحاظ سے بہت سے لحاظ سے تو ہم نے ان رحمتوں کا ان شفقتوں کا ذکر کیا اس کے بعد پروگرام میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کاد کے کہ ایک لیکچر لیکچر لدھیانہ کا ذکر کیا ہم نے اور پھر آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا سوالات ہمارے پاس آتے رہے ابھی بھی وقت یہی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو ریڈیو احمدیہ میں کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں میں مصباح بلوچ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصراً دو تین منٹ میں بتا دیں کہ جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا وہ موضوع کیا تھا اور جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں پھر ہم ان پر بات کریں گے اور گاہے بگاہے آپ کے سوالات بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے چلے جائیں گے اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون زیرو فور ون کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اس صاحب اگر مختصن دو سے تین منٹ میں آپ بتائیں کہ ہم نے کیا موضوع آج کا ہے تاکہ وہ سامعین جو جنہوں نے ہمیں اس ویکوینسی پہ جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں انہیں پروگرام کا اندازہ ہو جائیں فون کرنا چاہیں تو پھر اس کے بعد وہ فون بھی کر سکتا ہیں جی اس میں آج حضرت مسیح محدود اسلام کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے تقریباً پچاس صفحات کی لیکچر لدھیانہ جو نومبر انیس میں حضور نے لدھیانہ میں لیکچر دیا تو کتابی شکل میں یہ شائع ہو چکا ہے انیس سو پانچ میں حضور لدھیانہ تشریف لے گئے یہ اٹھارہ سو بانوے کے بعد آپ کا سفر تھا لدھیانہ کا تو حضور نے اس میں سامین جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم گواہ ہو کہ میں چودہ چودہ سال پہلے بھی یہاں آیا تھا اس وقت کتنے لوگ میرے ساتھ تھے اور کس قدر میری مخالفت تھی تم سب جانتے ہو کفر کے فتوے اور تکذیب یہ سب تم دیکھ رہے تھے اور آج تب سے لے کے کفھر کا یہ بازار میرے خلاف گرم ہے لیکن ان چودہ سالوں بعد جب کہ مخالفت عروج پر تھی اور فتوے بھی پورے ہندوستان میں شائع کیے گئے اور لوگوں کو بتائے گئے میرے کفر کے تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آج میری جماعت میں کس قدر ترقی دی اور کتنی اپنے وعدوں کو سچا کر کے دکھایا ہے اس کی گواہی تم خود دے سکتے ہو تو پھر حضور نے ان پیشگوئیوں کا ذکر فرمایا جو براہ احمدیہ میں ہے کہ دیکھو یہ جو کچھ ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی سے ہی خبر دے دی تھی جبکہ میں نے ابھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ تیرے ساتھ میری تائید اور نصرت ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں خواہ دنیا تیری مخالفت میں کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے میں تجھے کامیاب کروں گا تو اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ اسلام کی جو حالت ہے مسلمانوں کی اس میں وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور قصوں پر بس خوش ہو کر بیٹھے ہیں جو ان کے مولوی ادرا سنا دیتے ہیں اس کا فائدہ عیسائی حضرات اٹھا رہے ہیں کہ وہ حدیثہ علیہ السّلام کی زندگی ثابت کر کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں کہ زندہ نبی جو ہے اسی کو ماننا چاہیے نہ اس کو کہ جو وفات پاگے تو مسیح محدود علیہ السّلام نے فرمایا کہ یہی وہ زمانہ ہے یعنی ایسے ہی زمانے کا نقشہ احادیث میں موجود ہے کہ جب صلیبی مذہب ترقی عروج پر ہوگا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح معود آئیں گے جو پھر یہ اس کے خلاف جو جہ وہ جہاد کریں گے اور یہ جہاد تلوار کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ علمی اور قلم کا جہاد ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہتھیار سکھایا ہے قرآن کریم کی روح سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ باقی نبیوں کی طرح وفات پا چکے ہیں اور کبھی بھی دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے اور فرمایا کہ یہ ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ لوگ جو عیسائی مذہب کو اسلام پر جو ہے وہ بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی دلیلوں سے کرتے ہیں تو آپ ان کے مقابل پر یہ دلیل استعمال کریں تو پھر دیکھیں کہ کوئی آپ کے مقابل پر نہیں آئے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے سمجھائے ہوئے اس ہتھیار کو جماعت احمدیہ سو سال سے زائد عرصہ سے استعمال کر رہی ہے اور خود عیسائی پادریوں کے حوالے موجود ہیں کہ اس میں اگر واقعی یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا مذہب جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی تو یہ وہ خلاصہ ہے جو لیکچر لدھیانہ مسیح محدودیہ السلام کی کتاب ہے اس کا آج پیش کیا گیا اور اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ جاری ہے کچھ سوالات ہمارے پاس ابھی باقی ہیں ان کے ابھی ہم جواب دیتے ہیں چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح بروز صاحب تو ہم جو بات کر رہے تھے ہمارے پاس ساجد ظفر صاحب کا سوال بھی موجود تھا اور سوالات ہم سے منظور صاحب نے بھی کیے تھے اور آپ نے ان کے سوالات کے جواب دیے تھے ساجد ظفر صاحب نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کے آسمان پہ جانے کی بات کو آپ کیوں نہیں مانتے جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کن فن وہ کہتا ہو تو چیز ہو جاتی ہے جس کو جو چاہے کرنا چاہے کر دیتا ہے اگر میں غلط نہیں سمجھتا تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کن فیقون کی تشریح کے تحت یا اس اس بات کے تحت حضرتہ کو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ آسمان پر زندہ اٹھا لے اور اٹھا لیا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ باتیں بتائی ہیں اور ظاہر کہ جو باتیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم. ہمیں بتائیں وہ اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی جی یہ سوال تھا ساجد زفر صاحب کا ठीक ठीक لیکن اس سے پہلے جو منظور صاحب جی کا سوال, جی سوال منظور صاحب, صاحب مسلما والا تو ہم نے جواب بتا دیا ہے ٹھیک ہے کہ اگر ٹھیک ہے ان کا سوال م... کے دوسرے حصہ بارہ سو سال تک نبی نہیں آیا اور جی لا لا نبی, نبی عبادی انا جی خاتم جی. انا آخر المبیا نبی عبادی جی. کا کیا مطلب آپ لیتے ہیں تو اس سے تو پہلی بات سے ہم نے بتا دیا کہ مسلمہ قذاب حضور کے سامنے بھی آیا لیکن حضور نے کوئی کاروائی نہیں کی تو یعنی دعوی نبوت اگر وجہ ہوتی تو حضور ضرور کاروائی کرتے اگر شرعی سزا ہوتی تو دعوی نبوت کے قتل کی تو حضور تو شرعی حد میں اتنے محتاط تھے کہ ایک موقع پر کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی جی تو وہ بھی سزا سے نبجتی ٹھیک ہے تو شرع سزاؤں کا اللہ تعالی کی مقرر کردہ سزاؤں کا حضور کو اتنا پاس تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ سزا قتل ہو دعوی نبوت کی اور حضور رسم کوتاہی برت جائے ٹھیک ہے جب کہ مسلم سامنے کھڑا تھا ٹھیک ہے تو دوسرا سوال منظور صاحب کا یہ تھا کہ لا نبی آبادی جو فرما دیا جی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں یہ بالکل درست ہے اس میں جنہیں ہم نے کبھی بھی اس حدیث کا انکار نہیں کیا کہ یہ غلط ہے اس میں جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ نبوت عذور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نبوت کا آنا بتاتی ہیں وہی نساء والی والیت امین صاحب کہہ رہے تھے یہ تو قیامت کا دن ہوگا قیامت کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سورن نث کی عیسایت میں قیامت کس کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے قیامت کا قیامت کا ذکر نہیں ہے فعلائے کا ماللہ زین عن اللہ علیہ منبی جین اوسدین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے نبوۃ صدیقیت شہدا و صالحیت تو یہ آیت جو بتا رہی ہے کہ حضور کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نبوت تک کا انعام دے سکتا ہے تو اس معنی یا ایسی آیات کی روشنی میں پھر لا نبی آبادی جو ہے کہ ہر قسم کا نبی اب نہیں آ سکتا یہ درست نہیں ہے اسی لیے منظور صاحب جماعت اہم دیا کہ وجود میں آنے سے پہلے ابھی حضرت مسیح مود علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے کے حوالے موجود ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو اس پہ مولوی حضرات یہ تمیز بناتے ہیں کہ انگریز آئے سوچا کہ کیا کریں کہ امت مسلمہ میں ایک افراتفری ڈال دیں جی سوچا کہ نبی کھڑا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے کتاب لکھوائی کہ نبی آ سکتا ہے پھر یہ تو انگریزوں انگریزوں کے ہندوستان میں سے بھی آنے کے پہلے حوالے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ کہاں لے کے جائیں گے اس وقت ان کو کون بتا رہا تھا تو اس میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں بہت بڑے جی ہاں بہت بڑا نام, نام بہت ہے بڑا نام حضرت عبد الکریم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جلی, بہت بڑا نام حضرت ملا علی کاری رحمۃ اللہ علیہ سب نے یہ لکھا ہے منظور صاحب کہ لا نبی آبادی کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آ سکتا جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے ٹھیک ہے یہ معنی ہے لا نبی آبادی کی مثلاً یہ حضرت مُلّہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حوالہ ہے انّایاتی نبی بادہ یونس و ملّت ہو ولم یقم نمت ہی کہ اب کوئی نبی ایسا نہیں آ سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو منسوخ کر دے اور وہ حضور کی امت میں سے نہ ہو تو اب جس نے بھی آنا ہے وہ حضور کی امت میں سے آنا ہے ٹھیک یہ معنی حضرت ملا علی قاری نے کیے ہیں جن کی وفات ایک ہزار چودہ ہجری میں ہوئی ٹھیک تو ایسے کئی حوالے ہمارے پاس موجود ہیں ہم وقتاً فوقتاً ان کو پڑھتے رہتے ہیں اسی لیے امول مومنین تاشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حوالہ بھی حضرت جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں موجود ہے قول انا خاتم المبیا ولا تک نبی بادہ ٹھیک ہے کہ یہ تو کہا کرو کہ ع حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں لیکن یہ نہ کہا کرو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ اس کو عام خیال کر بیٹھے تھے یا کرنے لگ رہے تھے تو یہ بتایا کہ لا نبی آبادی میں صرف شرعی نبوت مراد ہے کہ اب کوئی نبی ایسا نہیں آ سکتا جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منسوخ کر دے اب جو بھی آئے گا حضور کی امت میں آئے گا جو بھی نبی آئے گا جی حضور کی امت سے ہی آئے گا تو وہ ہم نے بتا رہا یہ مطلب ہے ہمارے ساتھ اقبال صاحب موجود ہے ٹورنٹو سے انہیں ان کو آنے لیتے ہیں ان کا سوال لیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات اقبال صاحب جی اقبال صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جناب بات یہ ہے کہ ابھی آپ جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی ریڈیو کھولا تھا تو شاید آپ نے یہ کہا کہ مسلمہ جو قذاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں آیا اور اس نے نبومت کا دعویٰ کیا تو آپ نے کچھ نہیں کہا تو اب سوال یہ ہے کہ آج کل بھی بہت سارے نبی جو ہیں نیٹ کے اوپر مطلب موجود ہیں تو کیا ان کو بھی مطلب ان کو جیسے آپ نے اگنور کر دیا تھا اسے تو کیا ان کو بھی اگنور کر دینا چاہیے یا ان کے ساتھ جو ہے کچھ مطلب کمی وہ کرنی چاہیے یعنی گفت شنید کہ بھائی آپ کے پاس کیا وہی آتی ہے کیا ہے کافی हुँ. لوگ ہیں اس وقت نیٹ کے اوپر ایک انڈیا میں تو خاص طور سے بڑا مشہور <laughs> ہوا ہوا ہے تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا چلے ٹھیک ہے بہت بہتر اقبال صاحب آپ کا سوال ہم نے لے لیا ہے ابھی ایک دو سوالات اور ہمارے پاس موجود ہیں آپ ضرور پروگرام سنتے رہیے آپ کے سوال کا جواب بھی ہم لیں گے مصباح صاحب ہمارے ساتھ جو اگلا سوال تھا وہ اب ظفر صاحب ساجد ظفر صاحب کا جی جی کہہ رہے تھے کہ کن فیقون بھی تو کوئی چیز ہے جو قرآن کریم میں آئی ہے جی بالکل ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے کن فیقون وہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ اس کو نہیں مانتے ہم مانتے ہیں بالکل لیکن آپ اس کو مانتے ہیں ساجد ظفر صاحب ٹھیک ہے اگر آپ مانتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نبی ہو سکتے ہیں کن فیقون تو اگر اللہ کہہ دے کن ہو جائے ایسے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو آپ بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر اللہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو نبی بنانا چاہے اور کن کہہ دے تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی روک سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم بات آگے چلائیں گے اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں پھر وہ فرماتے ہیں کافی چیزیں قرآن میں نہیں آئیں یہ بات وہ کر رہے تھے آفاہ ماتا کوت الب تم علا کا بم صرط کی جو ہم نے بات کی اس کے ذمہ میں ٹھیک ہے ہم نے کہا نا کہ اس میں اگر گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ آسمان پر جانے کا بھی ذکر کرتا کہ نبی سارے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے جانے کی صورتیں کیا ہیں یا تو ایف آئی ماتا یا وفات پا گئے یا قتل ہو گئے تو اگر کوئی اور صورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتا تو اس پر ساجد صاحب کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو کرانے کے میں بیان نہیں بھی ہوئی ہر چیز ٹھیک ہے کہ ہر چیز ہوتی بیان کی جاتی تو پتہ نہیں کتنی بڑی کتاب بن جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ضروری تعلیمات دے دی ہدایت دے دی ہے اس کی روشنی میں آپ آگے معنی نکال سکتے ہیں تو وہ ہم ذکر نہیں کر رہے یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کافی چیز یہ قرآن کریم میں نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چیز تو قرآن کریم میں ہے اسی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ قد خلط میں ان قبر الرسول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول تھے وہ گزر چکے ہیں عربی زبان میں ڈکشنری آپ کھولیں تو خلا خلط کا ایک مطلب وفات پانا بھی ہے تو اس میں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یعنی اس دنیا سے گزر چکے ہیں تو حضرت عیصٰ علیہ السلام رسول تھے وہ بھی ان میں شامل ہیں تو یہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ یہ ذکر یہ چیز قرآن کریم میں ہے ہی نہیں یہ قرآن کریم میں ہے اسی کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ قد خلط کی جو صورتیں ہیں جو ممکنہ شکل ہے کہ کس طرح دنیا سے گزرے وہ اللہ تعالیٰ نے اگلے ہی حصے میں بیان کر دی ہیں افاہ ماتا او قطل کہ اگر یہ رسول بھی پہلے رسولوں کی طرح وفات پا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے ٹھیک ہے تو یہی صورتیں ہیں جو پہلے رسولوں کے ساتھ ہوئیں اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال پیش کیا ہے تو وہی ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کوئی نبی زندہ آسمان پر گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتا یا کم از کم صحابہ تو ضرور سوال کرتے کہ حضور آپ سے بڑھ کر کون رسول ہو سکتا ہے تو اگر کوئی زندہ آسمان پر جا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں تو کسی نے بھی یہ سوال نہیں کیا کیونکہ وہ افواہ ماتا اور کوتلا انکلب تم الاقاب تم سے سمجھ چکے تھے ٹھیک ہے خاص طور پر جب یہ آیت دوبارہ تبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وسلم پر حضرت عمر کے سامنے پڑی تو تب تو سب خاموش ہو گئے کسی yeah. نے یہ نہیں کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر جا سکتے ہیں تو ہمارا رسول کیوں نہیں وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ سکتے ہیں تو ہمارا رسول کیوں نہیں <سلام> سب قرآن کریم کی اور اللہ تعالیٰ کی اس قانون کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے چلا جائے وہ پھر دوبارہ نہیں آتا اس کے بعد اللہ دتہ صاحب کا سوال تھا جی کہتے ہیں قانون ختم نبوت کا بڑا چرچا ہے پاکستان میں اس پر جماعت کا کیا رد عمل ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ قانون ختم ہو جاتا ہے تو اس کو جماعت اس سے جماعت کو کیا کیا فائدے ہوں گے ٹھیک یہ تقریباً مہینہ ہو چلا ہے اس بحث کو جی. جو پاکستان میں چل رہی ہے جب یہ بیس اٹھی تھی اس کے اگلے ہی جمعے پر حضرت امام جماعت احمدیہ عیاد اللہ تعالیٰ بنس عزیز نے پورا خطبہ اس پر شاد فرمایا تھا حضور نے فرمایا اور اس میں یہ یہ باتیں کری جا رہے ہیں کہ جو احمدی حضرات ہیں وہ باہر سے پریشر ڈلوا کر اگر یہ قانون بدلوانا چاہتے ہیں جی تو حضور ہمارے پانچویں خلیفہ انہوں نے اپنے خود میں فرمایا تھا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جماعت کسی سے بھیک مانگ کر اس قانون کو نہیں بدلوائے گی ٹھیک ہے کہ اس قانون کو بدل دے خدا را. یہ قانون ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان کے لوگ خود بدلیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. ہماری کوشش جو ہے وہ کاغذوں سے اس قانون کو ہٹانا نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری کوشش پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں میں جو مولویوں نے غلط تشریح ڈال دی ہے جی. اس کو ہٹانا ہے اور ہم یقین سے یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کیسا ہوگا یا کوئی یعنی ہماری امیدیں جو ہیں وہ جواب نہیں دے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا قرآن کریم نے اگر اس کو کہا ہوا ہے اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے تو پھر کوئی بھی اس کو جو ہے وہ روک نہیں سکتا تو ہم وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات جان رہے کہ قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے ٹھیک ہے اسی لیے یہ حضرات جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے پاکستان اگر ہماری باتیں بچگانا ہے جی ہماری دلیلیں کم عقلی پر مبنی ہیں جی تو آپ نے ان پر پاکستان میں پابندی کیوں لگا دی آپ کہیں بھائی ان کی باتیں خود ہی سن لو اور فیصلہ کر لو کہ یہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر دیکھ لو کہ ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے خود ہی ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی جی تو احمدیوں کے بیان پر احمدیوں کے لٹریچر پر پابندی لگانا جی اس خوف کو ظاہر کرتا ہے جس سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر یہ پتہ لگ گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گے؟ ابھی تو اس لیے یہ ابھی تو یعنی اس میں تو جماعت احمدیہ کا کوئی ہاتھ ہی نہیں جس نے بھی کیا ہے یہ حلف نامے میں جو ایک دو الفاظ چینج ہوئے ہیں وہ ایک دو لفظ چینج ہونے سے اتنی قیامت آگئی گئی ہے اتنے فکرمند ہو گئے ہیں کہ ابھی باقی قانون سارا ویسے ہی حلف نامہ صرف شروع میں میں حلف بیان دیتا ہوں یا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بجائے میں ایمان رکھتا ہوں ان الفاظ کے بدلنے پر اتنی گھبراہٹ پیدا پیدا ہو گئی مولوی حضرات میں اندازہ کریں کہ اگر جماعت احمدیہ پر یہ پابندی ہٹا دیتے ہیں کہ آپ بھی اپنا نقطہ نظر پیش کر لیں جی تو اس سے پھر ان کا کیا حال ہوگا تو یہ اسی سے ڈرتے ہیں کہ یہ جو احمدی مسلمان حوالے پیش کر دیتے ہیں پرانے بزرگان کے, کے نبی آ سکتا ہے شرعی نبوت ختم ہو گئی ہے اور وہ حوالے ہیں بھی ہماری ہم نے شائع کی کتابیں ٹھیک ہے اور جن کا نام لیتے ہوئے ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بڑے بڑے بزرگان ہیں. تو جب یہ ہمارے لوگوں کو پتہ لگی تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ادھر پابندی لگا دیں ان پر نہ یہ جواب دے سکیں نہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے لیکن پاکستان میں آپ نے ایسا کر لیا باقی دنیا میں آپ کیا کریں گے تو وہاں تو یہ حوالے ہم دیتے ہیں کوئی روکنے والا ہمیں نہیں ہے تو وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اچھا یہ حوالے بھی موجود ہیں تو یہ ہے قانون ختم نبوت پر جماعت احمدیہ کا رد عمل جو جماعت احمدیہ کی امام نے بتا دیا تھا کہ ہم है. کسی سے بھیک میں اس قانون کو نہیں بدلوائیں گے ہم انشاءاللہ شاء قرآن اور حدیث کے اصل مطلب کھول کر مسلمانوں کو بتائیں گے کہ اب تم ہی فیصلہ کرو کہ قرآن ٹھیک ہے یا تمہارا بنایا ہوا قانون تو یہ ہے اس کی حقیقت تو یہ جماعت احمدیہ کردعمل حضور الرور کے خطبے میں پچھلے مہینے ہی آ چکا ہے امین صاحب نے دوبارہ سوال کیا تھا قیامت کے دن ہوں گے میں نے بتایا کہ قیامت کا کوئی اس میں ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر قیامت کے دن ہوں گے تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ اس امت میں کوئی بھی صدیق نہیں ہے جی قیامت کے دن ہوگا ٹھیک ہے اس امت میں کوئی بھی شہید نہیں ہے قیامت کے دن ہوگا ٹھیک ہے اس امت میں کوئی بھی سالے نہیں ہے نیک بندہ کوئی نہیں ہے قیامت کے دن ہوگا تو اگر آپ نبوت کے بارے میں جو بات کہتے ہیں وہ پھر ساری اگلی جو تین اور درجے ہیں ان پر بھی لگائیں اور پھر کہتے ہیں کہ چلو مان لیا کہ پیروی میں نبوت مل سکتی ہے تو ایک بندہ کیوں صرف yeah. باقی کیا پیروی نہیں کرتے صحابہ نہیں, نہیں کرتے تھے ठीक. قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت میں وہ چھپن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ اللہ لزین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنہم فی الارض کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اے مسلمانوں تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا. صحیح بخاری جواب کھولیں کوئی بھی عدیث کی کتاب جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کا ذکر ہے اس کے اوپر باب میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ خلیفہ بنے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ تو وعدہ کر رہا ہے جو بھی ایمان لایا وہ نیک مال کی थीक. تو کیا صرف فضح ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے اور ان کے نیک نیکمال تھے کہ صرف وہ خلیفہ بنے دوسرے نہیں بن سکتے تھے یا بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا یہ چار وجود تھے امت میں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے باقی کوئی بھی نہ ایمان لائے نہ نیکمل کیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ شرائط ہیں باقی آگے اللہ کی مرضی ہے جس کو بنائے اللہ رسالت اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسالت دینی تو اس نے بنیادی شرطیں یہ رکھ دی ہیں کہ آزو صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب حضور کی پیروی لازمی جزو ہے انسان کی ہدایت کا اس کے بغیر کوئی بھی مقام نہیں پا سکتا تو آگے تو انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ عذور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے محبت میں یہ لالچ میں نہیں گیا اللہ مجھے کچھ بنا جی. بنانا یہ نہیں صرف محبت میں پھر آگے اللہ کی مرضی کہ وہ کیا بن بناتا ہے اس کو تو یہ کام صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں رکھا ہوا ہے کہ میری مرضی میں جس کو جو بنا اس پہ آپ ہم سے نہ سوال کریں اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ تو نے تو قرآن کریم میں کہا ہوا ہے کہ جو بھی میری اور اس رسول کی پیروی کرے گا اس کو میں یہ نبوہ صدیقیت شہدا و صالحیت کے نام دوں گا تو کیا صرف مزاء علامت قادیانی علیہ السلام یا اگر آپ اس کو ان کو نہیں بھی مانتے تو کیا پھر کوئی بھی نہیں صدیقیت جی. تو نے دے دی امت میں شہید بھی تو نے دے دی امت میں جی سالے بھی تو نے دے دی امت میں نبوت کا دعویٰ تو نے کیوں نہیں پورا کیا جو وعدہ تھا تیرا تو یہ یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ چاروں انعام قیامت کے دن ملیں گے اور یا پھر مانیں کہ چاروں اگر تین انعام اس دنیا میں دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ چوتھا بھی دے سکتا ہے تو یہ اور بھی کئی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے لیکن آگے انعام جو ہے وہ چند مخصوص بزرگان صحابہ کو ہی دیا ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی صحابہ مومن نہیں تھے یا نیک عمل کرنے والے نہیں تھے اقبال صاحب کا بھی سوال تھا آ, ان کے سوال کا ایک حصہ اور بھی تھا جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے سیاحت کی جو بات تھی کہ ان کو دجال ہونے کا شبہ تھا اور کہا کہ اگر یہ دجال है. ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے م. پھر کہتے ہیں اسود ہنسی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا م. نہیں دجال ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ تھا لوگ سمجھتے تھے لیکن بات رسول کے دعوے کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر رسول اللہ کا دعویٰ کرے وہ کر رہا ہے سامنے حضور کے اس نے کہا حضور سے میں تو گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں الگ رسول تو اگر رسول رسالت کے دعوے والے کی سزا قتل ہے تو وہاں یہ سزا بنتی تھی کہ نہیں بنتی بالکل بنتی تھی اور مسلمہ کذاب کے بارے میں بھی یہی بالکل بنتی تھی تو پھر وہی بات یعنی اگر کسی کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور اس کا بھی وہی اس کا بھی دعویٰ ہے لیکن اس دعویٰ والا شخص اور بھی موجود ہے اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی بتاتا ہے کہ وہاں کوئی اور بھی جرم ہے تو یہ جو کاروائیاں ہوئی ہیں یہ بغاوت کے نتیجے میں ہوئی ہیں دعوے کے دعوے نبوت کے نتیجے میں نہیں ہوئی اگر دعوی نبوت بنیاد ہوتی تو حضور صلی اللہ مسلم کذاب کے بارے میں بھی یہ کاروائی ضرور کروا ہے اسی تسلن میں اقبال صاحب کا بھی سوال ہے کہ نیٹ پر بڑے آج کل نبی بنے ہوئے ہیں تو ان سے ہم کیا کریں اقبال صاحب یہ جو نیٹ کے نبی ہیں یہ نیٹ کے ہی نبی ہیں کوئی یوٹیوب کا نبی ہے کوئی اپنی ویب سائٹ بنا کے نبی بنا ہوا ہے تو ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگنور کر دیں وہی کہ ای یا کو سادے کن قرآن کریم میں یہ بتایا ہے حضمو علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے جب اس کے خلاف حضرت حضمٰ علیہ السلام کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ کیا تو जी. کسی نیک بندے نے کہا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے نا نبی ہے وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے یہ بتایا تو پہلے جی. تو جو نبی یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہی کی ہے کیا الہام کیا ہے تو اگر وہ سچے ہوں گے وہ باتیں ضرور پوری ہوں گی اگر نہیں ہوں گے تو ان کا جھوٹ انہی پر پڑے گا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا ٹھیک ہے فعال حک بہو اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے ان سے نمٹ لے گا اسی لیے میں نے وہ دونوں مسلمہ کذاب کو حضور نے کیا فرمایا اور ابن سیاد نے بھی رسول اللہ کا دعویٰ کیا حضور, حضور کے سامنے اچھا حضور اس کو فرماos. بھی حضور دیلاتي. کے سامنے حضور نے اس کو کیا فرمایا ایک ہی جملہ دونوں کے بارے میں لن دوا قدرت اللہ حفیقہ ٹھیک ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مدت سے آگے نہیں جا سکتے یعنی جتنی مہلت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے اس میں تو تم یہ ساری دکانداری چلا لو گے لیکن جیسے ہی تمہاری وفات ہوئی تو یہ سارا سلسلہ ختم تو اس لیے جو لوگ انٹرنیٹ پہ نبی بنے ہوئے ہیں بس وہ انٹرنیٹ کے ہی ہیں ورنہ है? نبو نبی جو آئے ہیں سالے لوگ جو آئے ہیں انہوں نے قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی صحبت سے آگے جماعتیں تیار کی ہیں اور ان جماعتوں نے آگے پھر اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا ہے نبی اس لیے نہیں آیا کہ ایک کمرے میں ایک کیمرہ لے کے بیٹھ گئے اور جو تقریریں ہیں وہ کی اور اپلوڈ کرتے گئے اس طرح کوئی نبی نہیں آیا ٹھیک ہے تو انہوں نے دین کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی خدمت کی ہے تو ان کا یہی ان سے سلوک کرنا چاہیے کہ ان کو اگنور کر دیں اگر ہیں تو پھر کھل کر سامنے آئے اب وہ قرآن کریم کی, کی آیات جو ہم نے پڑھی کہ اگر کوئی نبی سچا ہے تو اس کی باتیں جو کرتا ہے وہ ضرور سچی ثابت ہوں گی تم ان کی باتوں سے پہچان لو گے تو اگر جھوٹا ہے اس کا جھوٹ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر دے مارے گا تمہیں کچھ فکر کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایسے کئی آئے ہیں اور کئی گئے آج دنیا ان کو جانتی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر اور ان کی جماعتیں آگے دنیا میں قائم رکھتا قائم رکھتا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات شامل کر رہے ہیں ہمارا اور آپ کے ساتھ رہتا ہے شب بارہ بجے تک کینیڈین ٹائم کے مطابق ایسٹرن ٹائم کے مطابق ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سیٹل سے ہمیں کال کر رہے ہیں ظہیر احمد صاحب خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اچھا موضوع ہے لیکن تھوڑا سا موضوع جو اصلی موضوع وہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اصل اور نکل کا تو ادھر اس وقت پتا چلے گا کہ مثلا آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ اگر ایپل اگر یہ اعلان کرے فون ٹوینٹی آ رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نقل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں وہ ایپ موجود ہے جو ٹو تھاؤزینڈ مطلب وہ آئی فون 20 میں آئے گا تو سوال یہ ہے. ہے کہ حضرت امام مہندی سے پہلے قذابوں نے آنا تھا کیا ان میں وہ ایپ موجود تھے جو مرزا غلام احمد صاحب میں تھے کیا اصلی نبی کی تعلیم نقلی نبیوں میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا کیسے پتا چلے گا اصل بات تو یہ ہے کہ ان میں وہ تعلیم ہے کہ نہیں ہے نقلی میں چلیے بہت شکریہ زہید صاحب آپ نے سوال کیا بڑا اچھا آپ نے ہے اس پہ ضرور بات کریں گے آپ سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اکثر سوالات کرتے ہیں آپ کے سوال کا مجھے تو کمس کے کم بہت مزہ آتا ہے ہمیشہ بڑا اچھا سوال ہوتا ہے آپ کا طارق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو ٹورنٹو سے طارق صاحب کو خوشید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلمان مسلمان ہر چلیے مسلمان کی کی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کے سوال کا سامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں ہوں آپ کے میزبان سفیہ راجپوت آج میرے ساتھ سٹوڈیوز میں مہمان ہے مکرم محترم مصباح بلوت صاحب آپ کے سوالات ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی حاصل کر رہے ہیں اگر آپ سٹوڈیوز میں کال کرنا چاہتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو یا پھر ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1855 ایٹ فائیو فائیو فور ون آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو بذریعہ ای میل بھی آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ ای میل ایڈریس ہمارا ہے کیو اے ایٹ وائس سے question اور a سے answer دو ہی لفظ ہیں کیو اے ایٹ یہ ایک ہی لفظ ہے کیو اے ایٹ آپ ای میل کر سکتے ہیں اور وقت اور موضوع کی مناسبت سے ہم آپ کے ای میل کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کر لیں گے تو صاحب ہمارے ساتھ سوارات موجود ہیں ظہیر صاحب نے سوال کیا جی بالکل ٹھیک ہے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں یہ جو مسلمہ قذاب ہے یا اسود انسی ہے ان کو بھی دعویٰ کرنے کا شوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہوا تھا ٹھیک ہے انہوں نے دیکھا کہ بھائی حضور نے ایک دعویٰ کیا لوگ ان کے ساتھ ہو گئے چلو ہم بھی یہ اسکیم لڑاتے ہیں اور لوگ ہو گئے ان کے ساتھ لیکن قرآن کریم نے فرمایا نا کہ, کہ وہ جو دنیا کے فائدے کے لیے ہوتا ہے وہ دنیا میں باقی رہتا ہے جی ہاں جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے پانی کے اوپر خواہ وہ کتنی ہی بڑی جھاگ کیوں نہ ہو بالکل ٹھیک ہے تو وہ جھاگ بلاخر ختم ہو جاتی جی. ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو انہوں نے بھی حضور کی زندگی میں دعوے کیے حضور کو دیکھ کے اور پیچھے چلے جائیں حضموسی علیہ السلام تو وہاں وہ جو سامری تھا اس نے بھی حضرہ علیہ السلام کے لشکر میں تو وہ تھا حضمٰ موسیٰ علیہ السلام جیسے ٹور پر گئے ہیں پیچھے سے اس نے دعویٰ کر دیا اور قرآن کریم یہ فرماتا ہے قبض تو قبضۃ امنا ساری رسول ہے رسول کی باتوں سے میں نے بھی کچھ اپنا لیں میں نے کہا چلو میں بھی ان کو آزما کے دیکھتا ہوں تو وہ کیے تو یعنی یہ سچوں کو دیکھ کر ہی جو جھوٹے ہیں وہ اٹھتے ہیں کہ اچھا چلو ہم بھی یہ قدم اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا تو ہم کیوں نہیں لیکن ان بدبختوں وقتوں کو یہ نہیں پتہ کہ وہ اس طرح کی اسکیمیں لڑا کے نہیں کھڑے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور جس نبی کے آپ دیکھیں کہ اس کا جو پیغام ہے وہ اس وقت کے حالات یا اس وقت کی رسم و رواج کے خلاف ہوتا ہے ان کو ان غلط عادتوں کو مٹانے کے لیے وہ آتا ہے جی تو اس پر وہ سارا معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا صدیوں سے ہمارے اباؤ و یہ باتیں کہہ رہے آ رہے تھے ہم نسل بادہ نسل یہ باتیں آ رہی تھیں آج تم نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے تو جو سچا نبی ہوتا ہے وہ ایسی مخالفت سے گزر کر کامیاب ہوتا ہے جو جھوٹا نبی ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سی باتیں ہیں جس میں لوگ میرا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے تو وہ ایسی اسکیمیں بنا کر ایسے دعوے کرتا ہے تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جو باتیں پیش کی کہ حتیث علیہ السلام وفات پا چکے ہیں وہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے دوبارہ دنیا میں تو وہی باتیں کہ ہم تو اپنے آبا و اعداش سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں تو بالکل یعنی ایسی بات کہہ دی اور اگر اپنی طرف سے کی ہوتی تو ضرور ناکام ہوتے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہلوائی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں ضرور کامیاب کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی کرا کے دکھائی تو یہ سچے نبیوں کی نشانی ہے جو جھوٹا نبی ہے جیسا کہ میں نے بتایا وہ دیکھتا ہے ہوا کا رخ کہ لوگ کس بات کو مانیں گے تو مسلمہ کزا نے یہی کیا تھا کہ وہ منافق جو یہ کہتے تھے کہ یہ زکوۃ کیوں ہم ادا کریں تو اس نے یہی کہا اچھا لوگوں کا ذہن یہ بن رہا ہے کہ یہ ہم مالی قربانی کیوں کریں زکوٰۃ کیوں دیں تو اس نے یہ کہہ دیا کہ مدینہ زکوٰۃ بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تو یعنی جو لوگ چاہ رہے تھے وہی وہ اس نے بات کہہ دی تاکہ لوگ میرے ساتھ مل جائیں ٹھیک ہے تو جھوٹے نبی اس قسم کی اسکیمیں لڑاتے ہیں کہ وہ پہلے پڑھتے ہیں کہ دنیا یا لوگ چاہتے کیا ہیں لوگوں سی بات ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی تو وہ اسی پر اس کو دعویٰ کرتے ہیں اسی بیس پہ جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی باتوں کو آپ دیکھیں تو وہ ایک مخالفت کا پہاڑ ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ان کے دعوے پر لیکن وہ مخالفت کا پہاڑ آہستہ آہستہ چورا بنتا جاتا ہے لیکن وہ نبی جو ہیں وہ ناکام نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتے ہیں. بہت شکریہ ساتھ عبدالحمید غنی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سے میں خوش آمدیت کہیں گے. عبدالحمید غنی صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ درخواست کرنا چاہتا ہوں قرآن کلتم خیر تو اس کو آپ نے جو آیت سے کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی دنیا کے لیے یہ ہے یا آخرت کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا ایک لطیف نقطہ ہے جو اٹھایا ہے موربی صاحب سے اس پہ رائے لیں گے جی مربی صاحب جی طارق صاحب کا سوال تھا اس سے پہلے ٹھیک ہے تاریخ صاحب کا سوال اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو نیکی کرے اس کا بدلہ دینا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو سائنس ہے سائنس دانوں نے جو ہے وہ ایجادات کی ہیں جس کے ہم بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں جی ہاں بالکل تو کیا اس کا بھی ریٹرن ہو سکتا ہے تو ہاں بالکل ہو سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے حل جزاء الحسان عل الحسان صورت الرحمان کیا ہے کہ جو بھی تم پر احسان کرے اس کا بدلہ تمہاری طرف سے یہی ہونا چاہیے کہ تم بھی اس احسان کو لوٹاؤ تو یہ سائنس کی سائنسدانوں کی بڑی خدمات ہیں ان کا دین ان کا عقیدہ اس پہ ہم نہیں بات کر رہے ہم ان کی ایجاد کی ہوئی چیز پر بات کر رہے کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اللہ تعالی کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے ایسی چیزیں بنائی جس سے آج ساری انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے جی مثلا ایڈیسن ہے اس نے یہ بلب ایجاد کیا جی تو اس سے ہر خواہ وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ کام جو پہلے مہینوں میں ہوتے تھے وہ ان ایجادات کی وجہ سے ہمارے لیے آسانی پیدا ہوئی ہم دنوں میں گھنٹوں میں وہ کر دیتے ہیں جی. تو اس لیے یہ ضرور بالکل یہ محسن ہیں ان معنوں کے لحاظ سے انہوں نے احسان کیا کہ ایسی چیزیں ایجاد کی جس سے انسان بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس میں ضرور ہم یہ دعا کرتے ہیں اسی قرآن کریم کی آیت کے مطابق کہ اللہ ان کو ان اس کی جزا دے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے جو جو ان کی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بات کر لیتے ہیں عبد الحمید غنی صاحب کے سوال جو پوچھتے تھے کہ جو آیت کا حوالہ دیا اور ٹھیک ہے کن تم خیر امت ان اخرجۃنس یہ مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم بہترین امت ہو اور عبدالحمید غنی صاحب نے بالکل اچھا ہی نکتہ اٹھایا ہے مسیحم عمد السلام نے ان آیتوں کو بالکل ملا کر یہ مضمون بیان کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر اس امت میں نہ نبی نہ صدیق نہ شہید نہ سالے تو پھر خیر امت ان کس لحاظ سے انعام جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے رکھے ہیں جی پچھلی امتوں میں تو تھے وہ اس امت میں بند کر دیے اور کہا کہ تم بہترین امت ہو تو بنی عضور صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم سب سے وسلم افضل نبی ہیں تو اس لیے حضور کی پیروی ضروری ہے اور حضور کی پیروی کے نتیجے میں ہی آپ بہترین امت بن سکتے ہیں ورنہ نہیں ٹھیک ہے تو اس پیروی کے نتیجے میں ہی وہ انعام ہے چار جو اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں تو یہ آیت بھی یعنی خیر امت کو قیامت کے دن نہیں ہوگی اخرجل ناس بتا رہی ہے کہ جو دنیا کے لیے جو لوگوں کے لیے کھڑی کی گئی ہو نکالی گئی ہو تو اس دن... وہ اسی دنیا کے لوگ ہیں قیامت کے دن تو کسی نے کسی کام نہیں آنا ٹھیک ہے اگر کسی نے کام آنا ہے تو اسی دنیا میں آنا ہے ٹھیک ہے تو خیر امت جو ہے بہترین امت اس نے اپنی بہترین امت ہونے کا ثبوت اسی دنیا میں دینا ہے اور لوگوں کو ہدایت دینی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہی خیر امت جو ہے اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس سات میں یہ فرمایا ہے کہ اس نبی اللہ اور اس رسول کی پیروی کرنے والے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے یعنی نبی صدیق شہید و سالے تو بالکل یہ بھی ادم علیہ السلام نے مسلمانوں کو بتایا ہے دونوں آیتوں کو ملا کے کہ خیر امت ہم تبھی بن سکتے ہیں جب حضور کی پیروی کی نتیجے میں وہ انعام ہم دنیا کو دکھائیں جو پہلے اللہ تعالی بغیر پیروی رسول کے دیتا تھا تو اب ہم بتائیں کہ یہ دیکھو اللہ تعالی نے اس رسول کی پیروی میں یہ برکتیں رکھ دی ہیں کہ وہ انعام ہمیں مل رہے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں مصب بلوت صاحب آپ کے سوالات کے سلسلہ جاری ہے پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم داخل ہونے لگے ہیں ہمارا پروگرام جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک یعنی ایک گھنٹہ مزید ہمارا اور آپ کے ساتھ ہے یہ وقت ہے جب ریڈیو احمدیہ میں ہم آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں آپ کو دعوت کے کال کیجئے فور ون فور ون زیرو سکس فائف ٹو ٹو ہمارے ساتھ کلکلی سے بھی کالر تھے اسی طرح سیٹل سے بھی ہمیں کال کی اب ٹورنٹو سے ہمارے ساتھ اقبال صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں انہیں ریڈی احمدیہ میں خوش آمدیت کہیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا سوال ہی ہے کہ آپ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں منطقی طریقے سے اور سائنسی سے آپ اپنے قابینیت کے جو فلسفے کو بیان کرتے ہیں اس میں سے ایک بات یہ آپ कही کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اب واپس نہیں آئیں گے جو کہ جیسا کہ دیگر تمام مسلمانوں کا مطلب یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور وہ زندہ ہیں ٹھیک ہے آپ اس سے تو کہتے ہیں کہ صاحب نہیں وہ وفات پا چکے ہیں ٹھیک ہے ایک سوال کر رہا ہوں سائنسی طور کے اوپر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو جائے آپ اس کی مجھے है? سائنسی طریقے سے جو ہے آپ تفصیل بیان کر دیجئے کہ کوئی بھی جو ہے جو کوئی بھی جانور یا انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے بہت شکریہ چلیے بہت بہت شکریہ بغیر نتفے کے بغیر نتفے کے صرف اس بیس اس, اس انڈے سے یا بید بیدہ جو کہلاتا ہے عورت کا ہے بہت شکریہ چلیے <سلام> <سلام> بہت شکریہ بہت شکریہ اقبال صاحب کا جواب ضرور لیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب मिसी मिसी صاحب ہمیں کر سے خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جتنے ہم نے بحث کی ہے صرف اس میں لوگوں کے لیے ایک اکلی دلیل میں دینا چاہتا ہوں کیا ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر کسی سزا کے مرتے ہونا ہے یا اس کے پہلے انبیاء کو مانتے رہے ان پر تو اللہ تعالیٰ انعام کرتا رہا ہے اور ہم اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا کہ انہیں نام آتے محروم کر دے ان کو ان کے لیے اتنی دلیل کافی ہے جزاک اللہ جزاکم اللہ صاحب ادا کرے اتنی ہی دلیل کافی ہو ہماری بھی یہی دعا ہے یہی کوشش رہتی ہے آپ نے کال کی پروگرام میں آپ شامل ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ سامعین ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے شب نو بجے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر نو بجے جو پروگرام شروع کیا جاتا ہے ریڈیو احمدیہ کا یہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ریڈیو احمدیہ اب آپ کی خدمت میں بنگلہ اور عربی زبانوں میں بھی پیش کیا جاتا ہے ان دونوں زبانوں میں پروگرام ہفتے کو تقریباً نصف گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے دس سے ساڑھے دس بجے تک عربی زبان میں اور ساڑھے دس سے 11 بجے تک بنگلہ زبان میں ریڈیو احمدیہ براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہمارے احمدی علماء جو عربی عربی ہیں یا عرب ہیں اور جو بنگلہ زبان جانتے ہیں یا جو بنگلہ دیش سے جن کا تعلق ہے یوں کہیے کہ بنگالی ہیں وہ یہ پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں ان پروگراموں میں بھی یہی دستور جو ریڈیو احمد یا اردو پروگرام میں ہوتا ہے کہ آپ براہ راست اپنے سوال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ہفتے کو شب 9 سے گیارہ بجے تک جب اتوار کو آٹھ بجے شب ہمارا پروگرام ایف ایم پر شروع کیا جاتا ہے اور پہلے دو گھنٹوں کے بعد ہم اے ایم فائیو پر یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جو دراصل تسلسل ہے ہمارے شب 9 بجے یا آٹھ بجے شب شروع کیے جانے والے پروگرام کا جماعت احمدیہ کے مختلف اکابرین اور علماء ہیں جنہیں ہم ہر ہفتے مدعو کرتے ہیں اور کسی نہ کسی موضوع پر کوشش کرتے ہیں کہ ایک گفتگو ہو سوال اور جواب کا سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری ہو آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی پروگرام میں مکرم محترم مصباح بلو صاحب موجود ہیں آپ کے سوالات ہم شامل کیے چلے جا رہے ہیں اور ان کے جوابات ہم مصباح صاحب سے لے رہے ہیں اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہے براہ راست اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں جو بات اقبال صاحب نے کی ہے مصباح بلو صاحب اقبال صاحب کے سوال سے ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے انہوں نے بات یہ کی, کی ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت جب آپ سے بات کی جاتی ہے اقبال صاحب ایک گزارش ہے آپ سے اور ایک درخواست ہے آپ بڑے اچھے سوالات کیا کرتے ہیں ہم احمدیہ مسلم جماعت ہیں اور جماعت احمدیہ کہلاتے ہیں کوشش کیجئے کہ ہمیں آپ اسی نام سے پکاریں جو نام ہمارا ہے ہم آپ سے یہ درخواست کر سکتے ہیں اور یہ ایک بنیادی حق بھی ہے انسان کا اسی طرح سے سوال کے اوپر آتے ہیں کہ آپ نے سوال یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک انوکھا یعنی جو مطلب میں سمجھا ہوں اور بات کو آگے لے کے چلنے کے لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور طرح. کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اور نظیر دکھا دیں کہ کوئی بھی شخص بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو یا اس طرح سے پیدا ہوا ہو کہ اس میں بغیر نطفے کے کوئی پیدا ہوا ہو یعنی دوسرے الفاظ میں جب ان کی پیدائش بھی اگر اسی طرح سے ہوئی ہے جو کہ ایک معجزہ تھا تو ان کا آسمان پہ اٹھایا جانا بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں پھر وہ تھے ہی غیر معمولی پید پیدائش بھی ایسی ہوئی جی تو وفات کیوں آئے گی وہ بھی پھر اللہ نے اٹھا لیا آسمان پر دوسری بات اس سوال کے جواب کے ساتھ جواب یہ دے دیں انہوں نے ایک اور بات یہ کی کہ عمومی طور پہ سارے مسلمان حضرت عیسیٰ کی احمد ثانی کے قائل ہیں تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ سارے کے سارے مسلمان اس کے قائل ہیں تو کس طرح سے یہ قائل ہیں یا نہیں ہے یہ دو سوالات ہیں مصباح صاحب ٹھیک ہے اس میں حتیثہ علیہ السلام کی پیدائش جو بن باپ ہوئی ہے تو اس میں سوال یہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ میں نے قانون قدرت سے ہٹ کر اس کو ان کو پیدا کیا ہے نہیں کہیں بھی قرآن کریم یہ ذکر نہیں ہے کہ حرتیسہ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ایک قانون قدرت سے ہٹ کے بات ہے مثال دی ہے بلکہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے مثال دی, دی, دی کہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ایک ہی پیدائش ہے جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے صورت عمران میں مثال دی ان نہ ماسال ان اللہ کا مسالِ کہ اگر حدیثہ علیہ السلام کی پیدائش آپ لوگوں کو عجیب معلوم ہوتی ہے تو اس سے پہلے تو آدم بھی تو پیدا ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی مثال بالکل انہی کی سی ہے ٹھیک تو دونوں مثالیں دیکھ کر اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اگر یہ بنیاد ہو کہ چونکہ پیدائش غیر معمولی تھی اس لیے انجام جو ہے وہ بھی دنیا کے عام قانون سے ہٹ کے ہوگا یہ درست نہیں ہے اگر یہ ہوتا تو علیہ السلام پر بھی آپ یہی کلیہ اور قاعدہ اپناتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر مسلمانوں کو سمجھا دیا ہے کہ میری قدرت کے بڑے باریک راز ہیں میں نے ساری اپنی قدرت دنیا پر ظاہر نہیں کر دی نہ ہی سائنس جو ہے اس نے میری قدرت کا احاطہ کر لیا ہے ٹھیک ہے سائنس بالکل لگی ہوئی ہے جو جو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم ہے اس کو حاصل کر دی جاتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنے بھی کائنات کے پنہاں راز ہیں ان سب پر وہ حاوی ہو چکی ہیں جی ہاں تو اس میں یہ بھی اسی طرح ہے کہ عیسیٰ علیہسلام کی پیدائش بالکل بن باپ ہوئی ہے لیکن کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ قانون قدر سے ہٹ کے میں نے کوئی کام کیا ہے کہ ان کو پیدا کیا ہے اس میں سائنسی لحاظ سے کچھ ہمارے سامنے مواد موجود ہے لیکن انگریزی میں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کا کچھ آپ کی مدد سے ہم خلاصہ اس کا پیش کرتے ہیں گوکہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے لیکن میرے سامنے ابھی نہیں ہے یہ حضرت مرزا طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ تھے جماعت کے ان کی کتاب ہے کرسچینٹی فرام فیکٹس ٹو فکشن ٹھیک ہے تو اس میں یعنی عیسائیت کے جو عقائد ہیں ان کے حوالے سے ساری بات اس میں کی گئی ہے Uh, اس میں یہ ایک چپٹر شروع میں ہی The Scientific Basis of Parenthood اس میں لکھتے ہیں First of all, let me remind you that the mother and father participate equally in producing a child The cells of human beings contain 46 chromosomes which carry the genes or character-bearing threads of life The ovum of a human mother possesses only 23 chromosomes This is half the total number of chromosomes found in each man and women. When the mother's ovum is ready and available for insemination, the other half of the chromosomes, which it lacks is provided by the male sperm, which then enters and fertilizes it. This is the design of God. Otherwise the number of chromosomes would begin to double with every generation. As a result, of this doubling the second generation would have 92 chromosomes. Humans would soon be transformed into giants and the entire process of growth would run amok. God has so beautifully planned and designed the phenomena of the survival of species that at productive levels of regenerative cells, chromosomes are halved in number. The mother's ovum contains 23 chromosomes, and so does the father's sperm. As such, one can reasonably expect half the character-bearing genesis of the child to be provided by the female and half by the male partner. Uh, this is the meaning of literal son. There is no other definition of literal son which can be described to any human birth. Uh, liktein, focusing our attention on the birth of Jesus, let us build a scenario about what might have happened in this case. The first possibility which can be scientifically considered is that Mary's you know, Maryam, unfertilized ovum provided the 23 chromosomes as the mother's share in the forming of the embryo. That being so, the question would arise as to how the ovum was fertilized and where the remaining 23 essential chromosomes came from. It is impossible to suggest that Jesus' Allah, cells had only 23 chromosomes. No normal human child can be born alive with, the, with even 45 chromosomes. Even if a human being was deprived of a single chromosome, Out of the 46 necessary for the making of normal human being, the result would be something uh, chaotic, if anything at all. Scientifically, Mary's could not provide the 46 chromosomes alone. 23 had to come from somewhere else. If God is the father, then that presents several options. One God also has the same chromosomes that humans have. In which case, these must have been transferred somehow to the uterus of Mary. That is unbelievable believable and unacceptable. If God has the chromosomes of human beings, He no longer remains God. So, as a consequence of belief in Jesus as the literal Son of God, even the divinity of the Father is jeopardized. Uh, the second possibility is that God created the extra chromosomes as a supernatural phenomena of creation. In other words, they did not actually belong to this person of God but were created miraculously. This would automatically lead us to reject Jesus' relationship to God as one of child to father. In a long way, there is a very old book that goes forward to it. Scientifically, ٹھیک ہے اس میں چونکہ عیسائیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو حضور درجہ بدرجہ ایک ایک پوائنٹ کو لے کر اس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس میں پہلی بات تو جو ہوں نے بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ حدیثہ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ میرے قانون قدرت سے ہٹ کے ہے بلکہ اس کے خلاف وہی دلیل دی ہے کہ آدم کی مثال پہلے گزر چکی ہے تو اس سے بھی تم سیکھ سکتے ہو تو اس میں میں بتا رہا تھا کہ حضور نے یہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں وہ ساری وہ اس میں بیان کی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ تو اس عضو نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے ابھی قانون قدرت کا احاطہ نہیں کیا کہ سائنس میں کیا, کیا کیا راز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس تک ہم نہیں پہنچے چلیے اس سلسلے میں ایک اور بھی بات ہے مصباح صاحب کہ ہمارا ایک پروگرام غالباً چھ آٹھ مہینے پہلے کا ہے ریڈیو احمدیہ کا انصر رضا صاحب نے ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں یہ سوال کیا گیا تھا بڑا تفصیلی انہوں نے بھی ایک جواب دیا ہے اس میں नहीं. اور اس مضمون کو اس مضمون کا احاطہ بھی کیا ہے اور ایسی کہ کس طرح سے یہ ممکن ہے تو یہ हैं. چیز جو ہے وہ ممکنات میں سے ہے سائنسی طور پر اقبال صاحب اور یہ ایک یہ ایک بہت ہی اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ ریئر فنومنا ہے ایک غیر معمولی صورت حال ہے ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا لیکن سائنسی طور پر ایسا ممکن بھی ہے اب سائنس کو پتہ بھی ہے کہ ممکن ہے تو کس طریقے سے وہی بات جو آپ کر رہے ہیں نہیں یہ قانون قدرت میں ممکن ہے تو ایسا ہوا جی ہاں, ہے, ہے. یہ جی ہاں جی ہاں بہت ہی ریئر اس کی کیسز جی ہیں جی آ, لیکن یہ قانون قدرت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ قانونی قدرت سے ہٹ کے ہے ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لیے دیا ہے کہ اس سے پہلے میں آدم کو پیدا کر چکا ہوں تب تو کسی نے یہ بات نہیں کی ٹھیک ہے تو اب عدیثیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کیوں یہ باتیں کرتے ہو ٹھیک تو اس میں پھر یہی جو گائڈ لائن ہے وہ ہمیں مدد دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جو ممکنہ صورتیں ہیں جی اس پر ہم نے ابھی احاطہ نہیں پایا سائنس نے ساری ڈسکور نہیں کی لیکن یہ پاسبلٹیز سائنس نے بھی موجود ہیں کہ بایو جنسز اور بایو جنسز پیدائش جو ہے بعض ملاب سے ہوتی ہیں بعض ایک کی جو مخلوق ہے وہ پھر آگے بڑھتی جلی جاتی ہے اس کے ٹکڑے ہوتے جاتے ہیں تو وہ اس کی جو ہے افزائش ہوتی جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے تو وہ کہیں ملاب نہیں کرتی جن جی جی اپنے ہی ٹکڑے کرتی ہے اور مزید جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے تو یہ بھی قانون قدرت میں ہی ہے اور سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے بعد بادی نظر میں جو سوال بنتا ہے اس پہ آ جاتے ہیں جی جی کیا چلیں اگر پیدائش کی بات کی ہے تو کیا وہ وفات بھی ایسی ہونی چاہیے تھی اور یا نہیں ہوئی اور آسمان پر ہیں ہم ہم تو اٹھا لیا ہے جی لیکن اگر اس طرح کی بات کو بال اگر انہوں نے بات کی تھی کہ آپ لوگ دلیل دیتے ہیں یا منطقی دلیل کی بات کرتے ہیں بال فرض جو بھی آپ کہہ لیجئے چلے بھی گئے تھے آسمان پہ راہ بھی گئے واپس تو ایٹ اینڈ آف دا ڈے آخر میں تو وفات آنی ہی تھی نا نارملی جی جی جی, تو وہاں پھر پھر پیدائش کہاں گئی یا تو یہ ہے کہ واپس آ کے دوبارہ آسمان پہ چلے جانا ہے ایسی جی بھی بات آپ نہیں کرتے ہیں. تیسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں نہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے تو میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس بات کی بھی تھوڑی سا جواب دے دیں انہیں کہ کیا تمام مسلمان ٹھیک ہے قائل ہیں हुم یا हुم نہیں ہیں کیا بات ہے ایسی چلیں جزاک اللہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ عتیسہ علیہ السّلام نے دوبارہ آنا ہے ٹھیک ہے اس میں آج کے زمانے میں تو کئی سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں جی ہاں آج کے زمانے میں جی اور موجودہ زمانے میں گامدی صاحب تو آئے دن یہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ وہ وفات پا گئے وفات پا گئے ہیں پرانے بزرگوں میں آپ کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یعنی قرآن کریم کا گورا نہیں مانتے تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارے لیے قرآن کریم ہی کافی ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اگر اس کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کو غلطی لگی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نااز بلّہ وہ لازماً جھوٹ بول رہا ہے اس کو نہیں سمجھ آئی تو اس سے غلطی لگی ہے کیونکہ قرآن کریم بہرحال حدیث علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرتا ہے تو اس میں پھر آذور صلی اللہ علیہ و سلم حدیثی علیہ السلام کی عمر بتائی ہوئی ہے کہ کس عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے ایک سو بیس سال کی عمر میں جی پھر بزرگان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مالک رحمۃ العلّہ حضرت امام ابن حضم رحمۃ العلّہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ ان سب نے وفات مسیح کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم حضرت مزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی زندگی کے بعد کے لیں لوگ تو اس میں مصر کے علامہ رشید رضا ایک بڑ مشہور عالم ہیں ان کے ان کی تفسیر ہے انہوں نے وفات مسیح کھول کر لکھا ہے علامہ مفتی محمد عبدہ مصر کے ہیں استاد محمود شلطوت یہ بھی مصر کے ہیں انہوں نے بھی وفات مسیح کا کھلا اعلان کیا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان ادھر انڈیا میں سر احمد خان صاحب نے لکھا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے علامہ اقبال و فاتح مسیح کو مانتے تھے تو یہ سارے کیا مسلمان نہیں تھے تو اگر مرض غلام احمد کادیانی علیہ السلام کی بات جو ہے عجیب معلوم ہوتی ہے تو یہ باتیں ساری یہ لوگ کر چکے ہیں تو یہ درست نہیں ہے کہ سارے ہی مسلمان اس پہ متفق ہیں اور ان سب سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ قرآن کریم تو آپ قرآن کریم کو دیکھیں تو کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے وہی سے تو نہیں بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کر کے بتا دیا کہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فوت ہوئے قرآن کریم کی تفسیر میں ہی انہوں نے باتیں لکھی ہیں تو اپنے علم کے مطابق جو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی تو آپ بدھ قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں کہ کہاں سے حتیثہ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے اور کیا واقعی قرآن کریم میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جو میرا سوال تھا پچھلا اس میں آپ نے خودک جو, بیسک جو خلیہ ہے, جس کو امیبا کہا جاتا ہے sure. hmm. اگر میں بھولا نہیں ہوں اپنے پرانا سبق تو اس میں امیبا جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا ابھی نیٹ پہ ڈال دیں ابھی آپ کو مل جائے گا وہ ڈیوائیڈ ہوتا رہتا ہے اور کبھی نہیں مرتا نیور ڈائز امیبا جو کہ بیسک خلیہ ہوتا ہے ایسے ہی کیا آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ اگر مطلب جب یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ قدرت بھی ہو سکتی ہے hmm. کہ حضرت عیسی علیہ السلام حیات ہیں دوسری بات نبیوں کا جو درجہ ہے وہ شہدا شہدا کا جو ان کا شہدا کے برابر ہوتا ہے شہدا جو ہیں وہ اللہ خود قرآن میں ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح سے ان کو رزق پہنچاتا ہے تو اس کا یہ یہی ہے کہ اگر آپ آپ کیوں نہیں زندہ ایک امیبر زندہ رہ سکتا ہے ایک ادنا سا بیسک پارٹیکل زندہ رہ سکتا ہے ہمیشہ تو حضرت عیسی علیہ السلام کیوں نہیں زندہ رہ سکتے اور رہی بات کبھی کبھار میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی ان کو کھانا کہاں سے مل رہا ہے تو شوہدا کو بھی جیسے کہا گیا ہے کہ کھانا جو ہے وہ تم نہیں جانتے وہ کہ زندہ ہیں مگر تم نہیں جانتے تو انبیاء تو ویسے ہی زندہ ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے میں کیا پرابلم ہے کیا مطلب وہ ہے مخالفت جبکہ شہد, شہد شہید زندہ ہے اور نبی جو ہے شہدا کے برا شدہ ہیں تو وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو چلیے بہت شکریہ نبی جو ہیں شہید کے برابر ہیں تو پھر کیا صرف الطیث علیہ السلام ہی شہید کے برابر ہیں یا سارے نبی پھر شہید کے برابر ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی صورت نسا کی جو ہم نے آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے اس میں پہلے نمبر پر نبی جین رکھا ہے اس کے بعد صدیقین تیسرے نمبر پر جا کے شہدا رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ نبی اور شہید برابر نہیں درست نہیں ہے گو کہ ہمارے نزیک ایک نبی شہید ہو سکتا ہے یہ تی, یعنی صدیق شہید اور سالے تینوں انعام نبوت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ شہید اور نبی برابر ہیں یہ درست نہیں اگر برابر ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس سیکونس میں نبیین صدیقین اور تیسرے نمبر پر شہید کو نہ رکھتا ٹھیک ہے اور اگر بالفرض مان بھی لیں کہ برابر ہوتے ہیں تو پھر سارے نبی شہید ہوئے سارے نبی زندہ ہوئے پھر عیسیٰ اس علیہ السلام کو صرف کیوں زندہ مانتے ہیں پھر آپ مانیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بیاہ جتنے بھی آئے دنیا میں وہ سب کے سب زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کو کھانا دے رہا ہے تو شہید کی یہ آپ نے بات کی جنگ عہد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. حضرت جابر بن عبداللہ کے والد تھے وہ شہید ہو گئے ج جا تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین تھے والد صاحب کی شہادت پر تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو تسلی دی کہ تم غمگین مت ہو اللہ تعالیٰ نے بہت انعام سے نوازا ہے اور اپنی رضا مندی کا اظہار کیا ہے تمہارے والد صاحب کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ تمہارے والد صاحب سے اللہ نے یہ پوچھا کہ تمہاری شہادت پر میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ جو تم مانگو میں تمہیں دوں گا ٹھیک ہے تو اب اللہ تعالیٰ جو قدرت رکھنے والا ہے وہ ایک کھلی آفر کر رہا ہے ایک شہید کون والا اللہ کن فیا کون والا اللہ جو صرف یہ کہے گا کہ ہو جا ہو جائے گا تو حضرت عبداللہ بن نمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اللہ پھر ایسا کر کے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو میں تیری راہ میں پھر لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں اب اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ جو قدرتوں کا مالک اللہ ہے وہ آفر دینے کے بعد یہ کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ایک فیصلہ کر چکا ہوا ہوں یعنی یہ نہیں کہ میری قدرت میں یہ نہیں ہے yeah. میں جو چاہوں کر سکتا ہوں لیکن میں نے اپنے قانون بنا دی میں نے یہ بنا دیا ہے قرآن کریم میں یہ آیت ہے انا لا کہ وہ جو ایک دفعہ وفات پا جائے ایک دفعہ میری جنت میں آ جائے تو وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جاتے اس کو میں دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجتا جی. اس لیے تمہاری یہ درخواست میں پوری نہیں کر سکتا پوری نہیں کر سکتا ان معنوں میں نہیں کہ میں یہ قدرت نہیں ہے ان معنوں میں کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوا ہوں میں اپنے فیصلے کے خلاف نہیں کروں گا ولاید علیہ سمت اللہ تبدیلہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے میں اس کو بدل نہیں سکتا تمہارے لیے اس کے है. علاوہ کچھ مانگنا تمہانگ کو تو وہ شہید ہیں اگر عتیسہ علیہ السلام ان کے برابر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا انّا لا جی ہوں لا عرجی کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو زندہ ہیں شہیدوں کی طرح تو پھر سارے نبی زندہ ہیں جی آپ تو سارے نبی زندہ ہیں تو سارے نبیوں کو آنا چاہیے پھر جی بلکہ عدیثی علیہ السلام سے بڑھ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ان کو آنا چاہیے حضور کو تو وہ نہیں سارے زندہ تو صرف عدیسیٰ علیہ السلام ہیں شہیدوں کے برابر تو پھر یہ حدیث بلکہ یہ قرآن کریم کی آیت اللہ یارج جی ہوں کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ جائے میرے پاس پھر وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جاتا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون واضح بتا دیا ہے تو, تو وہ تو جنت میں ہیں مہراج میں ملاقات بھی ہو گئی تو صرف ان سے نہیں ہوئی بہت ساروں تو ان میں تھے نا ہاں ان میں تھے تو جہاں وہ تھے وہیں اور انبیاء اور بھی بیٹھے بھی تھے. بھی تھے تو یا تو باقی انبیاء کا آنا بھی مانے تو یہ جو مضمون ہے میں کہ وہ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بہرحال قد خلط من قبر رسول اس دنیا سے یہ تمام رسول گزر چکے ہوئے ہیں اور حدیثہ علیہ السلام کے بارے میں تو خاص وعدہ تھا انی متوفی قبارافی پہلے اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے وفات دوں گا اور پھر تیرا رفع کروں گا رفع جو ہے وفات کے بعد ہونا ہے اور وہی وہ ہوا تو اب یہ کہنا کہ وہ کیوں نہیں آ سکتے آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے پھر وہ نہیں آتا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور ایسی بھی کوئی آیت ہے کہ اسی زمین میں تم رہو گے جیو گے گے یہیں سے اٹھائے جاؤ گے کریم میں فی حا و فیحت تموتون جی کہ اے مخلوق اے انسان تم اسی دنیا میں زندہ رہو گے اور اسی میں وفات پاؤ گے ٹھیک ہے تو اگر اس دنیا اس ز... زمین کے علاوہ بھی زندگی ممکن ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا فیحت اسی دی. زمین پر تم زندہ رہو گے اور اسی زمین پر تم مروگے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب سامن پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ پروگرام کے آخری تیس منٹ کے وقت ہے ہمارا اور آپ کے ساتھ رہے گا مصباح بلو صاحب آج اسٹوڈیوز میں ریڈیو احمدیہ کے مہمان ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان یہ پروگرام جاری ہے اور ہم کے ساتھ ہیں آپ یہ وقت ہے جس وقت ہم آپ کے سوالات شامل کیا کرتے ہیں ریڈیو احمدیہ میں آپ ریڈیو احمدیہ میں کال کر سکتے ہیں کال کر کے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں کوشش کیجیے ہی کہ آپ جو بات کریں سوال ہو رائے نہ ہو اور سوال موضوع سے متعلق ہی ہو تو بہتر ہے اشرف سمی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میں شب سمی بولا ہوں. پہلے تو میں, میں ہوتا تھا تین مہینے ہو گئے, میں میں مو ہو گئے ہوں. اللہ ببارک کرے اپنے ویسے تو یہ جو سوال ہو رہے ہیں آپ نے آئے تو بتا دی ہے ان کے لیے اگر اس کے اوپر غور کریں دوسرا ان کا اصل وجہ یہ کہ انہوں نے وہی بات کرنی ہے کہ جو ناممکن ہے یعنی کہ اگر عیسی کو اسمان پہ تو خدا تعالیٰ کی قدرت ہے لیکن یہ قدرت نہیں ہے اب کہ وہ کسی کو نبی بنا سکے یہ کیونکہ مولویوں نے کہہ دیا ہے تو اس لیے خدا بھی ڈر گیا ان سے تو میرا صرف اتنی ان کے لیے یہ بھی کافی ہے چلیے بہت, بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب آپ سر ہمیں کال بھی کیا کرتے ہیں آپ کی پیغامات بھی ملتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ ریڈی احمدیہ کا حصہ بننے کا سامین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت جب آپ کے سوالات ہم شامل کیا کرتے ہیں اقبال صاحب ایک دفعہ پھر ایک اور سوال کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اقبال صاحب یا پھر سے میں آپ کا دیکھیں سوال جو تھا وہ ذرا سا گھما لیا گیا بہرحال لیکن یہ جواب آپ جو دے رہے ہیں وہ ان سے بہتر دے رہے ہیں جو آپ کے سوال ہم نے گھمایا کیسے تھا بتا دیتے بہتر چلیے بہت شکریہ آپ نے اتنا تو مانا کہ آپ کے سوال کے جواب آپ کو ملا ہے سوال کے اوپر مزید سوال یا موضوع بدل دینا یہ آپ نے نہیں کیا اکثر ہمارے سامعین یہ بھی کرتے ہیں کہ جب ایک سوال کے جواب ہو گیا جی جی. تو بجائے اس کو مان لینے کے, اس کے بعد فوراً ایک نیا سوال داختے اور کہتے ہیں کہ چلیے اب اس موضوع پر آئیے چلیں باقی والے ہمارے جواب دے دیا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو اگر تھوڑا سا, تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ہمارے سامعین کے لیے مثب صاحب اگر آپ سم اپ کریں کیونکہ کوشش ہی ہوتی ہے ہمیشہ سمجھنے کے لیے کہ سمجھ پہلے ایک سوال اس کے پس منظر اور اس لحاظ سے جواب بنتے ہیں جو بات میری سمجھ میں آتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم اور آپ یہ سارے لوگ قائل ہیں کہ ایک مسیح نے آنا ہے یعنی ابن مسیح جو بھی کہیں عیسیٰ ابن مریم, مریم, مریم, مریم کہیں اس کا جو بھی نام لیں کہ ایک نے آنا ہے اور آدھے اس بات کے قائل ہیں یا کچھ اس بات کے قائل ہیں کہ جس نے آنا تھا وہ چونکہ نام عیسیٰ کہا گیا تو وہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے نیچے آئیں گے اب وہاں سے نیچے آئیں گے یا فوت ہو گئے اور آئیں گے دونوں صورتوں میں ہونا تو نبی ہے جی نہیں ہونا تو اب اگر نبی ہونا ہے تو سب سے پہلے تو پھر وہ جو ختم نبوت کا اپنا مطلب کرتے ہیں اس کو کلیئر کریں کہ آپ کون سا مطلب لے کر چلتے ہیں کیونکہ آپ خود ایک بات کی دوسری بات سے انکار کر رہے ہیں اگر آپ کی بات کو مان ہی لیا جائے بالفرز جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اگر ثابت ہو جاتی ہے اور قرآن کریم سے ثابت ہو جاتی ہے پھر بات کھلتی ہے کہ اگر آنا ہے تو کس نے آنا ہے جی. تو یہ جو ان کی پیدائش پہ بات کی جاتی ہے یا جو سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں وہ ہیں اسی لیے کہ یہ ایک ایمان کا جزو بنا لیا گیا ہے بغیر کسی دلیل کے جی. جی. جیسے آج وہ ایک کلیم کر دیا کہ شہید اور نبی برابر ہیں اب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کوئی جواز نہیں ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے آپ کے پاس اور ساتھ کہا کہ انہیں کھانا بھی دے دیا جاتا ہے ریسپی دے دیا جاتا ہے اس سرس... شہیدوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے جی ہاں فرمایا ہے بالکل. ہاں جی. لیکن اس کو اس طرح سے بات کو یعنی آپ جوڑ دیں جو میتھس کی ٹرانزیٹیو پراپرٹی ہوتی ہے if, if جی. B, B C, <laughs> اللہ تعالیٰ کے بڑے انع... واد... انعامات ہیں شہیدوں پر جی ہاں وہ کس حال میں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فر... قرآن کے بتایا تم نہیں تم نہیں جاتے ہمیں شوری تمہیں شعور ہی نہیں ہے وہ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ شہید جو ہے کوئی دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اور باوجود اس کے کہ وہ شہید خواہش کر رہا ہے کہ مجھے اگر انعام دینا ہے تو یہ ہے دے دے کہ مجھے دنیا واپس بھیج دے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں میں پہلے ہی اپنا قانون بنا چکا ہوں اور میں اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا ٹھیک ہے تو جب ان کے بارے میں یہ ہے تو نبی جو ہیں پہلی بات تو وہی کہ حدیثی علیہ السلام کی وفات قرآن کریم اعلان کر رہا ہے فلمہ توفعتانی تو نے مجھے وفات دے دی تو جب وفات ہے اس, اس کے بعد تو آنا بنتا ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات میں ہیں اور اللہ تعالی کی رضا کی جو زندگی وہ گزار رہے ہیں وہاں اس دنیا میں جو دوبارہ ان کا آنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ناممکن قرار دے چکا ہوا ہے ذوالکنین صاحب نے بات کی تھی کہ سر اس سے پہلے ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں جی ان کو ہم لے لیتے ہیں ان کا سوال لے لیں گے ہمارے ساتھ مظہر بھی صاحب موجود ہیں ٹورنٹو سے احمدی خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مزر صاحب جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ کا سوال جی جی میرے سوال کے دو حصے تھے پہلا تو یہ ہے کہ قرآن جی میں سوال کر رہا ہوں جی جی کیجئے قرآن پاک میں کوئی ایسا ریفرنس ہے اے نئے نبی کے آنے کے بارے میں جس کے بارے میں آپ بہت اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں دوسرا حضرت عیسیٰ کے جو وفات ہوئی وہ کہتے ہیں آپ قادیان میں ہوئی اس کے بارے میں بھی کوئی ہسٹوریکل ہمارے پاس کوئی ایسا ریفرنس موجود ہے یا یہ آپ کا اپنا ہی کوئی, ریفرنس ہے یا کوئی آپ یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کوئی دنیا کی باقی کتابوں سے یا ریفرنسز سے حضرت عیسیٰ پھر کیسے آ کر قادیان میں قادیان میں فوت ہوئے اس کے بارے دو چیزوں کے بارے میں بتائیے مہربانی ہے بہت شکریہ آپ کا سچی <سطح> سر جی پہلے نبی آنے کے بارے میں قرآن کریم سے وہ حوالہ مانگ رہے ہیں قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے صرف لفظ جو ہے وہ خاتم و نبیجین ہے اور جو حدیثوں میں آیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو میں نے بتایا ہے کہ اس میں بزرگان لکھ چکے ہیں کہ شرعی نبوت مراد ہے غیر شرعی نبی آ سکتا ہے اور قرآن کریم جو ہے سب سے پہلے اس کی ہمیں تعلیم دیتا ہے تو قرآن کریم میں ایک تو وہی آیت جو ہم ہمسور نساء کی آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے کہ وہ اللہ و رسول فاؤلائے کا معلّہ اللہ علیہ نبی و اس سے پہلے اس آیت کو سمجھانے سے پہلے اگر آپ قرآن کریم کی صورت حدید کھولیں صورت حدید کی آیت نمبر 20 ہے جہاں دوسرا رکو ختم ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَََََََََََّظين آمن و بلاہ و رسولى الائے كا حمہ صديق نہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے جی. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ہاں صدیق ہیں اور شہید ہیں. یہ کن کا ذکر ہے رسول جو اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر پہلے ایمان لاتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کیا انعام دے رہا ہے صدیق اور شہید تو یہ تمام رسولوں کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے جو پہلے گزرے لیکن جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا مرتبہ باقی تمام رسولوں سے بڑھ کر ہے اس لیے پہلے رسول جو ہیں ان کے بارے میں تو صورت حدید کی عادت بتا رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صدیق اور شہید کا انعام دیئے لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس کے بارے میں سورت نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و معیتی اللہ و رسول الفاء کا معلا زینا عنم اللہ علیہ وص صدین وش و صحیح کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس رسول کی یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم اس میں سارے رسول نے ہی کہا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر ستر ہے بیگ صاحب دونوں حوالے نوٹ کر لیں صورت حدید کی آیت نمبر بیس اگر بسم اللہ شامل کر رہے ہیں ورنہ انیس ہو گی آپ کے پاس اور صورت نساء کی آیت نمبر ستر تو صورت حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی رسول جو ہیں ان کی ان پر ایمان صدیق اور شہید بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اور لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے کہ حضور کی پیروی من نبی و وص کہ نہ صرف صدیق اور شہید بناتی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر نبی بھی بناتی تو یہ فرق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دیگر انبیاء میں تو حضور کی پیروی سے اللہ تعالیٰ جو انعام بتا رہا ہے اس میں نبوت کو بھی شامل کیا ہوا ہے باقی رسولوں پر ایمان لانے سے جو انعام بتائے صورت حدید میں وہ صدیق اور شہید بتائے صرف اور جو نبی بنتا تھا وہ اللہ تعالیٰ بغیر ان کی پیروی کے بناتا تھا لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سور نساء کی اس آیت میں بتا دیا ہے کہ آئندہ اب جو انعام ہوا تو اس رسول کی پیروی سے ہی ملے گا اور اس میں نبوت ان شامل رکھا ہے تو ایک تو یہ آیت ہے جو واضح بتا رہی ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رسالت یا نبوت, نبوت کا ملنا وہ ممکن ہے خود اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ فرما رہا ہے باقی کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے دوسری آیت آل عمران کی آیت نمبر بیاسی ہے نواں رکو شروع ہو رہا ہے نائنتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم وائز آخض اللہ میساک نبی لما لما آتم کتاب ام و حکمت ان سم جا اکم رسولم مصدِ لتوں منبی والنا ہو یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میساک لیا نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں اس کے بعد اگر کوئی رسول تمہارے پاس آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے یہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا یہ صب عمران کی آیت نمبر 82 میساک النبیین والی آیت اسے اس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ اگر کوئی رسول آئے تمہارے بعد تو تم ضرور اور وہ اللہ کی اس کی تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو تم ضرور اس کی اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے تو اور اسی میساک کو اللہ تعالیٰ نے صورت اعضاب کی آیت نمبر نو میں بھی بیان فرمایا جہاں پہلا رکو ختم ہو رہا ہے صورت اعذاب کا جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واحض اخذنا من نبی جینا میساک ہم و من کا یعنی جو اگر کوئی شک ہو سکتا تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میساک میں شامل نہیں ہیں حضور سے پہلے نبی مراد ہیں تو ان کا شک اس آیت نے دور کر دیا کہ اس میثاق النبی میں خود آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل <t french> ہیں انہیں حضور سے بھی یہ میثاق لیا گیا کہ اگر کوئی بعد میں نبی آ جاتا ہے جو آپ کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے تو آپ ضرور اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے تو یہ آیت بتا رہی ہے صورت اعضاب کی آیت نمبر نو آیت نمبر آٹھ وائز اخذنا منبی جینہ میساکہ و من کا کہ نبیوں سے بھی ہم نے مساق لیا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی ہم نے وہی مساق لیا تو جب حضور سے بھی وہی مساق یا وعدہ لیا گیا تو پھر ضرور ہے کہ اس وعدے کا یعنی اس وعدے میں گنجائش تھی تبھی تو حضور سے وعدہ لیا گیا اگر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول نے یا نبی نے نہیں آنا تھا تو پھر عضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مساق لینے کی ضرورت نہیں تھی اور قرآن کریم میں اس کا ذکر کرنے کا ضرور نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کا بھی نام لیا ہے کہ ان سے بھی ہم نے حضور سے بھی ہم نے یہ وعدہ لیا بتاتا ہے کہ یہ امکان موجود ہے یہ گنجائش موجود ہے کہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے تو آپ قرآن کریم سے مانگ رہے تھے ریفرنس تو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد پھر آپ پوچھ رہے تھے کہ حتیثہ علیہ السلام کی وفات ہم کہتے ہیں قرآن کریم قادیان میں ہو گئی جی اس کا کیا ریفرنس ہے ہم نے تو نہیں کہا جی ہاں کہ حتیسہ علیہ السلام نے قادیان میں وفات پائی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے حتیثہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو اگر آتے تو پھر ہم ذکر کرتے ہیں کہ کہاں انہوں نے وفات پانی ہے تو وہ وفات پا چکے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا ٹھیک ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثوں میں پیش گئی ہیں کہ آخری زمانے میں مسیح م... مسیح, م... مسیح معود آئے گا جس کو آذور صلی اللّہ و ابن مریم بھی کہہ کے پکارا ہے ابن مریم کہہ کے پکارا ہے تو اس سے مراد وہی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے کیونکہ ان کو تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول تو جب قرآن کریم نے واضح بتا دی کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں تو امت مسلمہ تو بنی اسرائیل نہیں ہے ٹھیک ہے تو امت مسلمہ کے وہ رسول نہیں ہو سکتے کہ کیونکہ قرآن ان کو صرف بنی اسرائیل کا رسول بتا رہا ہے <خف> تو اس لیے جس کی آنے کی پیش گوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابحتاً یعنی جیسے یہود کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے یہودیوں کو سنبھالنے کے لیے رائے راست پر لانے کے لیے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت بھی یہودیوں کی طرح ہو جائے گی اور پھر میری امت میں بھی ایک ابن مریم آئے گا جو ان کو دوبارہ رائے راست طرف ہدایت دے گا تو یہی مراد ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو کبھی بھی نہیں آئیں گے ہاں ان کی جس طرح وہ یہودیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے اسی طرح امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ابن مریم نے آنا ہے اس سے مراد ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام لیتے ہیں کہ وہی مسیح مود اور امام عیدی ہیں ان کی وفات ان کی قبر جو ہے وہ قادیان میں موجود ہے وہیں ان کی تدفین ہوئی یہ ہم بات کہتے ہیں یہ ہم نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی تھی ان کی قبر قادیان میں ہے یہ نہیں ایسی کوئی بات ہم نہیں کرتے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ میز رو صاحب اور آج کے پروگرام کے ہم اختتام کی طرف ہیں اور پروگرام کے شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ ربی الاول کا آغاز ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی کی ولاۃ برکت ہوئی تھی اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے ہم یہ بتائیں گے کہ احمدیہ مسلم جماعت کا طریق کیا ہے اور ہم کس طرح دیکھتے ہیں ربی الاول کے مہینے کو تو اس میں یہ ہوتا ہے سامین کہ احمدیہ مسلم جماعت جہاں جہاں موجود ہے جہاں جہاں دنیا میں وہاں یہ کوشش ہم کرتے ہیں اور یہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہم جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم منعقد کریں اور اگر آپ تاریخ میں پیچھے جائیں تو آپ یہ جان کر شاید آج آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں اگر جلسہ سیرت النبی کا جب آغاز کیا گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جلسہ جماعت احمدیہ نے ہی شروع کیے تھے ان جلسوں کا آغاز بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں ہوا تھا اور ایک تحریک تھی جس کے تحت اس بات کی ضرورت سمجھی گئی اور اس اس کا ایک پس منظر ہے اس پہ ہم پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ لوگوں کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم کے کردار اور آپ کی تعلیمات سے آگاہی فراہم کی جائے تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے احمدیہ مسلم جماعت پوری دنیا میں جلسے کرتی ہے سارے سال بھی کرتی ہے لیکن ان اس مہینے میں ماہ ربی الاول میں خاص طور پر اور ان جلسوں میں بہت بڑی تعداد میں غیر مسلموں کو دعوت دی جاتی ہے انہیں بلایا جاتا ہے پھر حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ان کی سیرت کے اوپر مختلف کتب جو لکھی گئیں جو دنیا کی تمام زبانوں میں یا مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے بھی کیے گئے ہیں سیرت سے روشناس کرایا جاتا ہے جو جو ذریعہ میسر ہے اس ذریعے کے تحت اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جو تعلیمات تھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ رحمتہ العالمین تھے جو جو رحمتیں اس عالم پر کی گئی ہیں اور وہ ان وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آگے چلنا چاہیے تو کس طرح احمدیہ مسلم جماعت اس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے یہ تمام کی تمام باتیں ہیں جو ہم اللہ کے فضل سے اس ماہر رب الاول میں کرتے ہیں یہ کوششیں اور یہ مسائل جو جاری رہتی ہیں تو انشاءاللہ اس مہینے کے جو تمام پروگرامز ہوں گے ہمارے ان پروگرامز میں ان باتوں کا ذکر بھی رہے گا اور خاص طور پر آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کہاں کہاں کیا ایکٹیویٹیز یا کس قسم کے پروگرامس ہیں جو احمدیہ مسلم جماعت لے کر آ رہی ہے ٹورنٹو شہر یا کینیڈا میں عمومی طور پر اس پہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا آج کے پروگرام کے آخری دو کالرز ہیں ہم انہیں ان کی کالز لیتے ہیں اس کے بعد مزید ہم کالز نہیں لیں گے پہلے میرے ساتھ دو کالرز ہیں پہلے میں مظہر صاحب کو لے لیتا ہوں ان کا سوال ہو سکتا ہے ریلیونٹ ہو. وزر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ بہت شکریہ جواب دینے کا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ ومن, ومن خلق یاکلون یا ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو کمزوری دیتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو خلق میں عمدہ کر دیتے ہیں تو آپ ذرا اس کا ترجمہ آپ بتائیں گے تو کریں گے چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ چودری منور صاحب بھی موجود ہیں انہیں لیتے ہیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ آپ آنر ہیں آپ کا سوال اوکے جی السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و اللہ یہ سوال یہ تھا کہ جب بھی جو ریفرنس بتا رہے تھے حضرت صاحب میں نے کہا یہ تینوں سے میں ایگری نہیں کرتا چونکہ اس کا مطلب میرے مطابق تو بنتا ہی نہیں ہے جو بتا رہے ہیں بٹ اینی anyway, اس کو اگر ہم ایک سائیڈ پر بھی رکھ دیں تو جیسے آپ دوسرا ریفرنس بتا رہے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اہد لے سمب سے ایک آنے والی نبی کے بارے میں جو کنفرمیشن دی گئی تو ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف آخری خدمت میں آج السلام نے کیٹیگورک کہہ دیا کہ کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا تو اس کا مطلب کیا آج کنفیوز تھے بارے میں نوز بلّا ہم لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہیں چلیں بہت شکریہ آپ کے سوال کا بہت شکریہ آپ کے سوال کا میرے خیال میں پہلے یہ سوال لے لیں پھر دوسرے سوال کی طرف یا جیسے آپ کی آپ کی دیت پر ہے اچھا ربی صاحب آخری دس منٹ آپ کے نام چلے جزاکم اللہ پہلے ہم وزر صاحب کا سوال لیتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے ومن نعامر ہو نکیس ہو فلکل اس کا بڑا معروف سا ترجمہ ہے لیکن وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا پتری کیا ترجمہ م, پیش کر رہے تھے جی کہ وَم, ومن نامر ہو جس کو ہم عمر میں بڑھاتے ہیں جی نقص ہو فل خلق تو اس کو خلقت میں جسمانی لحاظ سے کم کرتے جاتے ہیں جی ہاں اور ہے بھی ایسے ہی جیسے انسان لمبی عمر پاتا ہے بڑھا کی, کی طرف جاتا ہے اس کے آساب کمزور ہوتے جاتے ہیں نہیں لیکن اس نقصان مطلب کمزوری نہیں ہے نا مطلب کمزور ہے عمومی طور پر نقس و فلخلق وہ فلخلق اپنی پیدائشی جو جی ہے جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتا جاتا ہے جی لیکن انہوں نے ترجمہ کیا تھا کہ اس کو ہم اعصابی کمزوری دیتے ہیں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آسابی کے امداد... نہیں, دل... نہیں جب خود انہوں نے اپنا ترجمہ کیا ہاں ہاں تو جسمانی لحاظ سے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کے بعد جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے ٹھیک لیکن اس کا ترجمہ یہی ہے ترجمہ اور یہ بھی ان آیتوں میں سے ایک ہے جس کو حضرت مسیح معود علیہ السلام نے حرطیثہ علیہ السلام کی وفات کے ثبوت میں پیش کیا ہے ٹھیک کہ اگر حتیسہ علیہ السلام زندہ ہیں اور اتنی عمر پا چکے ہیں تو پھر یہ آیت بتاتی ہے کہ جسمانی لحاظ سے ان ان کا کمزور ہونا عیسہ ایسے ثابت ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ انسان جتنی جتنی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنے ہی اس کے کواہ جو ہیں وہ جواب دیتے چلے جاتے ہیں تو اگر اتنی لمی عمر پائی ہے تو اتنے جو کمزور کوا کے ساتھ عدیسہ علیہ السلام نے آ کے کیا کرنا ہے تو یہ ان آیتوں میں سے ایک ہے جس کو ہم حتیثہ علیہ السلام کی وفات کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ انسانی عمر ایک اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اور جیسے ہی انسان بڑھاپے میں جاتا ہے پھر کمزور ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے علیہ السلام تو دو ہزار سال ہو گئے تو دو ہزار سال کا انسان آپ بتائیں دو سو سال کا انسان بھی مشکل سے ڈھونڈنے سے ملتا ہے سو سال کا ہو جائے تو بڑا کمزور ہو جاتا ہے تو حدیثہ علیہ السّلام دو ہزار سال کے ان کا جسم کیسے ہوگا آزو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں داشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آخری عمر میں بہت ہی بدنی کمزوری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم سہارا لے کر چلتے تھے ادھر حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوتا تھا اور ادھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پاؤں جو ہیں وہ گھسرتے تھے اٹھا نہیں سکتے تھے یہ ساٹھ سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا حال بتا رہی ہیں تاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے تو دو ہزار سال کا انسان جو ہے وہ اس کے کوا کیسے اتنے کام کر سکتے تھی یا ہم کو ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کنفیوژن نہیں ہو سکتی میں نے آپ کے سامنے آپ کہتے ہیں میرے نزدیک مطلب نہیں ہے جو میں نے نبوت کے بارے میں پیش کی آیت واضح صورت عالمران کی ہم نے میثاق لیا نبیوں سے کیا میثاق لیا کہ اگر آپ کے بعد کوئی رسول آتا ہے جو آپ کی تصدیق کرنے والا ہو تو وعدہ کرو کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی ضرور مدد کرو گے یہ نبیوں है. سے مساق لیا ٹھیک ہے اب اس نبیوں میں آذور صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک سوال اٹھتا ہے اس کی وضاحت صورت اعضاب کی آیت نمبر نو سے ہو جاتی ہے جی سورت ازاب کی آیت نمبر نو کھولیں اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا کہ ہم نے نبیوں سے مساق لیا کا اور آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب صلی اللہ کر بات کے بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول ہم نے تجھ سے بھی وہی مساق لیا ٹھیک ہے تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نے آنا ہی نہیں اور کوئی گنجائش نہیں تو پھر عظور سے مساک کیوں لیا جا رہا ہے تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاتا ہے کہ امکان موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دروازہ کھول رہا ہے نا تو اس لیے یہ تو بات واضح ہوگی تو اور اس پہ یہ بات اور بھی واضح ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے والا سب سے بڑا انسان آ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کو کوئی کنفیوژن تھی کہ نبی کا آنے کا تو قرآن کریم دروازہ کھول رہا ہے لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ لا نبی آبادی میرے پاس کوئی نبی نہیں تو اس میں بزرگ میں نے بتایا ہے کہ بزرگان نے لکھا ہے کہ نبوت کی قسمیں ہوتی ہیں ایک نبی شرع نبی ہوتا ہے جو کتاب لاتا ہے ایک نبی غیر شری نبی ہوتا ہے جو پہلے نبی کی کتاب کے ماتحت ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام شرع نبی تھے آپ کی شریعت کے ماتحت تھے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ذکریٰ علیہ السلام حضرت یا علیہ السلام یہ سارے کے سارے نبیت موسی شریعت کتابیں تھے کوئی نئی کتاب نہیں لے کر آئے تو وہ شرعی نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ غیر شریع نبی تھے تو بزرگان نے یہ لکھا ہے کہ لا نبی آبادی میرے بعد نبی نہیں اس سے مراد شریعت والا نبی ہے یعنی جیسے پہلے کتابیں آئیں تو پہلی کتاب کو منسوخ کر دیتی تھی جب قرآن آیا قرآنِ کریم نے انجیل اور تورات کو منسوخ کر دیا کہ وہ شریعتیں اب ختم اب قرآن کریم تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو قرآن کریم کو منسوخ کر سکے ہاں ایسا نبی جو قرآن کریم کے ماتحت ہو اس کی پیروی کرنے والا ہو اسی کی تبلیغ کرنے والا ہو وہ نبی آ سکتا ہے یہ بزرگانے لکھے تو اس میں ہمیں کنفیوژن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کنفیوژن اگر ہم پڑھیں تو سامنے موجود ہے جواب یعنی بزرگان نے بتایا ہوا اس کا کیا مطلب ہے لیکن وہ مولوی حضرات جو ہیں وہ آپ کو نہیں بتاتے وہ حوالے جس میں کہ بزرگان نے بڑوں نے یہ باتیں لکھی ہیں تو یہ کنفیوژن ان مولویوں کی پیدا کرتا ہے ورنہ کتابوں میں جو خطبہ حجرت الوداع میں کیا ایسی بات فرمائی گیا حضور صلی اللہ ہاں جی خطبہ اجت البداعت تین چار ورشن اس میں جی تو ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے ہاں جی تو اگر وہاں آپ کو نہیں بھی ملتا تو یہ تو کئی مواقع پر حدیثیں موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن خاص طور پر وہ تعلی عنہ کو جی جو بنایا امیر غزوہ ہنین کے موقع پر جی مدینہ میں فرمایا کہ آپ یہیں رہیں آپ امیر ہیں تو حضور غزبے پہ جا رہے تھے تو حضرت علی بڑے غمکین تھے میں غزبے میں نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو حضور نے فرمایا کہ انتا منی بے منزلہ کہ جس طرح موسا علیہ السلام کے بعد ہارون تھے قوم کے نگران جب تور پر گوئے اسی طرح تمہارا میرے ساتھ مقام ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھو کہ موسا کی غیر موجودگی میں حضرت ہارون نبی تھے لیکن میری غیر موجودگی میں تم نبی نہیں ہوگی थीक. تو یہ پس منظر وہاں لا نبی آبادی کا موجود ہے کہ اپنی غیر حاضری میں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں حضرت ہارون نبی تھے ٹھیک ہے لیکن میری غیر حاضری میں ایسا نہیں کہ تم بھی تمہیں ہارون کہنے سے تو نبی بن جاؤ چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مرزا بلو صاحب آج کا پروگرام کافی مصروف رہا بہت ساری کالز تھیں ہمارے ساتھ تو سامعین آج کا پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ ہفتے کی شب نو بجے آپ کی خدمت میں ریڈیو احمدیہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے نو سے دس بجے تک ریڈیو احمدیہ اردو زبان میں پھر دس سے ساڑھے دس عربی اور ساڑھے دس سے گیارہ بجے تک انشاءاللہ بنگلہ زبان میں پیش کیا جائے گا تب تک کے لیے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے اجازت دیجیے مصباح صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ اجازت دیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ Ahmadiyat <laughs> zindabad